نبی اللہ علی آلک نور اللہ دنیا میں اللہ تبارہ کا وطالعہ نے ہمیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ مدت جب پوری ہو جائے گی تو موت آئے گی یعنی موت آنے سے وہ مدت گویا کے پوری ہو گئی اس بندے کی روح اس کے جسم سے نکال لی جائے گی اب یہ موت واقع ہوگی یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کا اس دنیا سے گویا کہ تعلق ختم اب دوبارہ جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی وقت ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ کیا کہتے ہیں اس کو اس کی نسبت مثال دے کر یوں بیان کی کہ, کہ جیسے بچے کے لیے ماں کا پیٹ بچے کے لیے ماں کا پیٹ یعنی بچہ دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جتنا بھی وہ وقت گزار رہا ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہے نا اب وہ نو مہینے میں ہو چھ مہینے میں ہو سات مہینے میں دو سال میں ہو تو اس کو نسبت یعنی ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا تو قیامت کے دن اٹھائے جانے سے پہلے پہلے جو بھی وقت بندہ مرنے کے بعد گزار رہا ہے وہ کیا کہلائے گا عالم برزخ کہلائے گا وہ عالم برزخ ہے خواہ اس کو قبر میں دفنایا گیا خواہ اس کو نہ دفنایا گیا خواہ اس کو درندوں نے پھاڑ لیا چیر دیا خواہ اس کے چتڑے اڑ گئے خواہ دھماکے میں مارا گیا خواہ وہ سمندر میں پھینک دیا گیا خواہ اس کو جلا دیا گیا کچھ بھی ہو گیا مرنے کے بعد اس کا عالم برزخ شروع وہیں اس پر عذاب و ثواب کا معاملہ بھی ہوگا جب تک کہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے اس وقت تک یہ اسی حالت میں رہے گا نیکیا ہونے کی صورت میں ثواب اور جنت کے مزے اس کی ہوائیں کھڑکیاں نعمتیں وغیرہ جو بھی ہوگا معاملہ اور گناہ ہونے کی صورت میں اللہ کی ناراضگی کی, کی صورت میں عذاب تو ہمارے ہاں چونکہ دفنایا جاتا ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ تو اس کو عذاب قبر یا ثواب قبر کا بھی نام دیا جاتا ہے اور اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے عالم برزخ سے خاص کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو عالم برزخ اس کا شروع ہو گیا تو اس عالم برزخ سے متعلق مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو سنیے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں برزخ من آڑ اور قیامت سے پہلے ان سو جن یعنی انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب جس کے جیسا مرتبہ گناہ گاروں کا مرتبہ اپنا ہوگا ان کا مقام اپنا ہوگا نیکوکاروں کا اپنا مقام ہوگا تو مرنے کے بعد قیامت کے دن سے پہلے قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے پہلے ان سو جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو کیا نسبت ہے جو مثال ابھی آپ کو دی وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے کسی کو تکلیف ہر شخص کی جتنی زندگی مقرد ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی لا يستأخرنا ساعتا ولا يستقدمون ولن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلوها جتنی مدت اللہ نے مقرد کی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اللہ آرگی کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی اجل یعنی موت کا وقت آ جائے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت ازرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام و قبض روح کے لیے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کے داہنے بائیں جو مر رہا ہے جس کی روح قبض کی جا رہی ہے جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اب غیب کا پردہ گویا کہ اس سے اٹھ گیا وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور اگر وہ مرنے والا کافر ہے تو کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے اس وقت ہر شخص پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دیتے اسلام ہی درست اور ایسا مذہب اور ایسا دین کے جسم میں نجات ہے اس کے علاوہ کسی اور دن میں نجات ہے اصلن نہیں لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اگر اس وقت کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں اس لیے کہ ایمان کا حکم کیا تھا یؤمنون بالغیب بالغیب ایمان بالغیب کا حکم ہے اور اب غیب نہ رہا فرشتے ظاہر ہوگا اس پر بلکہ چیزیں کیا ہو گئیں مشاہدہ ہو گیا اب تو وہ دیکھ رہا ہے اب ایمان لانا معتبر نہیں اسی طرح قیامت کے دن جو ایمان لانے کا ہوگا معاملہ وہ ایمان لانا اس کا معتبر نہیں مانا جائے گا وہ عذر خواہی کریں گے اللہ کے ویدانت کی گواہ کچھ بھی کر لیں قیامت کے دن بھی اس کا یہ ساری چیزیں معتبر نہیں مانی جائیں گی کہ ایمان بالغیب شرط ہے وہ مفقود ہو گیا اب اس کے سامنے ساری چیزیں ظاہر ہو گئی بنا مر گیا تو باد موت روح اور بدن کا کیا آپس میں تعلق رہے گا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہے اسی کا نام موت ہے موت کس کو کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا مگر روح کے جدا ہونے کے باوجود بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح اس کی مثال دیکھیں کیسی بہترین مثالیں سمجھایا جا رہا ہے جس طرح حیات دنیا میں ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے دیکھیں آپ بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی سرد ہوا نرم فرش لذیذ کھانے یہ ساری چیزیں کس پر وارید ہوتی ہے جسم پر آپ نے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے برف پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ صرف ہاتھ ہی کو معاملہ معاملہ ہوتا لیکن یہ کیا کہ سارا جسم اس کو محسوس کر رہا ہے تو وہ جو محسوس کرنے والی کیفیت ہے وہ کون کر رہا ہے روح کر رہی ہے تو ساری چیزیں جسم پر واری ہوتی ہیں مگر راحت اور لذت کس کو پہنچتی ہے روح کو پہنچتی ہے اور ان کے اکثر بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں راحت کا عکس کیا ہو جائے گا اذیت تکلیف وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جسم پر اگر وارد ہو جائیں گی تو روح کو بھی اس کا احساس ہوگا اسی طرح ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی اس کا عکس بن جائے گا سرد ہوا کی جگہ گرم ہوا نرم فرش کی بجائے سخت فرش لذیذ کھانے کی بجائے بے لذیذ کھانا اگر میسر آئے گا تو یہ سارا کا کس پر وارد ہو رہا ہے جسم پر وارد ہے لیکن احساس کس کو ہو رہا ہے روح ہوئے رہا تو یہ روح اور جسم کا آپس میں تعلق رہتا ہے دنیا میں بھی رہتا ہے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ روح اس جسم میں تھی پہلے لیکن اب مرنے کے بعد اس جسم سے نکل گئی نکل گئی لیکن تعلق ختم نہیں ہوا اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے یعنی اگر ٹھنڈے پانی کے بجائے اگر اس کا عکس آ جائے گرم پانی مل جائے تو روح کو کیا ہوگی کلفت ہوگی تکلیف ہوگی, ہوگی، بے چینی ہوگی بےقراری ہوگی و خراب اور روح کے لیے اس کے ساتھ ساتھ روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب بھی ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے بے عین ہی یہ ساری کی ساری حالت ہے جو جسم اور روح پر وارد ہوتی ہیں تکلیف اور, اور خوشی اور غمی کے حوالے سے یہ عالم برزخ میں بھی اس پر وارد ہوتی ہے اب جیسے یہ جسم انسانی ہے ہاتھ ہے پاؤں سب ہے کسی اسلامی بھائی نے امیر سنت کے کے ساتھ ساتھ چل مدینہ ٹھیک ہے نا ابھی اس کو صرف سنائی چل مدینہ اب کہ اس نے چل مدینہ کوئی ہاتھ سے چھوا ہے کوئی پاؤں سے چھوا ہے کوئی آنکھوں سے چھوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ جب اس کو خبر سنائی گئی تو اس کو خوشی کس کو حاصل ہوئی روح کو حاصل ہوئی نا خوشی کا تعلق اس سے روح سے تو اس خوشی کے اظہار میں بسا اوقات چہرہ کھل اٹھتا ہے تو پہلے خوشی کہاں گئی روح کو ملی اور اس کا اثر کس پر ظاہر ہوا جسم پر ظاہر ہوا تو یہ کیفیتیں خوشی اور غم کی کیفیتیں تکلیف اور راحت کی کیفیتیں عالم برزخ میں بھی ہیں اور یہ روح اور جسم جس طرح دنیا میں دونوں پر وارد ہوتی ہے اسی طرح اس عالم میں بھی دونوں کے لیے معاملات ہیں اگرچہ کہ روح جسم سے جدا ہو چکی ہے لیکن اس کا تعلق اپنے جسم سے ختم نہیں اب روح کہاں رہتی ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ جس کے جیسے آباد مختلف مقاموں میں رہتی ہے باس کی روحیں جہاں اس کو دفنایا گیا جو اس کی قبر بنائی گیا وہی رہتی ہے باس کی چاہے زمزم شریف زمزم شریف کے کنویں کے پاس رحان اللہ بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتھے آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بھلم اور بعض کی روحیں زیرِ عرش عرش کے نیچے کندیلوں میں کندیل ویسے فانوس کو کہتے ہیں اب وہ کندیل کیسا ہوگا اللہ جانا اللہ کا بھی بلانا اور بعض کی روحیں زیرِ عرش کندیلوں پر اور بعض کی دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اس کی بات کو سنتے ہیں سب ہوتا ہے معاملہ بلکہ اس کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں بلکہ روح کا دیکھنا روح کا دیکھنا جو ہے نا وہ قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں یعنی قبر کے پاس رو رہے گی جبھی دیکھے کہ ایسا نہیں اس کی مثال دیکھیں حدیث میں کیا دیکھ حدیث شریف میں بہترین مثال فرمایا ایک تائر تائر یعنی پرندہ ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا پنجرے میں بند تھا اب آزاد کر دیا گیا پہلے بند تھا اب کیا کر دیا گیا اب آزاد کر دیا گیا تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے گھومتا رہتا ہے کبھی ادھر اڑ رہا ہے کبھی ادھر اڑ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے کبھی ادھر اڑ رہا ہے سب اس کے ساتھ بھارت اس کا ترجمہ نیچے دیا بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں یعنی بدن سے ان کا تعلق ختم ہوتا ہے بدن سے نکل جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے مردے کو جب سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم یا القبور اب یہ قبرستان تو آپ نے یہاں کونے سے گزرتے گزرتے سلام بھی یہاں ایک کبر ہے دو کبریں بنی ہے ساری کی ساری خبریں ٹھیک ہے لیکن وہ خبر پھیلا ہوا تو جو جس کی قبر ہے نا وہ بھی ویسے ہی جیسے کہ وہ قریب والا یہاں کیا ہوتا ہے دنیا میں معاملہ اگر میں مائک ہٹا کر آپ سے بات کروں قریب والے کو زیادہ آئے گی دور والے کو اس سے کم دور والے کو اس سے کم اس سے کم کم کم کم اللہ خیا لیکن مرنے کے بعد یہ قوت سماعت بڑھ جاتی ہے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائیں شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روح اور قرب کا بہت مکانی یکساں یہ وہی پہلی والی بات ہے کہ روح کے لیے قریب اور دور دونوں باتیں یکساں ہیں روح جیسے قریب سے دیکھ لیتی ہے ویسے دور کو بھی دیکھ لیتی ہے تو جب ایک عام مومن کی یہ شان ہے تو اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوتی ہوگی پھر اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہوتی ہوگی پھر اللہ کے جو نبیوں اس تمام نبیوں کے سردار کی کیا شان ہوتی ہوگی یہ تو تھا مسلمانوں کا معاملہ اب کافر کی روحیں یہ خبیث روحیں کیا کافر کی خبیص روحیں بعض ان کے مر مرگٹ کے مان میں یہ نیم ہے کے مربے جلانے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرغٹ وہ کافی کے مرگٹ میں رہتی ہے دفن کر دیا جاتا تو قبر میں رہتی ہے بعض کی چاہے برہوت چاہے برہود کیا ہے یبت میں ایک نالا ہے ملک یبت میں یہ نالا ہے بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک بعض کی اس سے بھی نیچے سے جیت ایک مقام رہتی اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی خبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں سب کچھ ان کے ساتھ حملہ ہوتا ہے مگر کہیں آدھے جانے کا انہیں اختیار نہیں ہے بلکہ وہ کافر کی ہیں کیا ہیں قید ہے یہ جو عوام میں ایک اصطلاح ہوتی ہے نا کہ بدرو بھٹک رہی ہے خبیز روح بٹک رہی ہے تو خبیز روح کیسے بٹکے گی کی؟ وہ تو قید ہے یہ سارے کے سارے شوبر ہوتے ہیں اور یہ جنات کے کارنامے ہوتے ہیں اور یہ موکل حضرات کے مطلب چٹکلے ہوتے ہیں ورنہ کافر بھی روح بھٹک نہیں سکتی وہ تو قید ہے اس پر تو عذاب ہو رہا ہے مومن کی روح آزاد ہوتی ہے جہاں آتی ہے سیر کرتی ہے جہاں چاہتی ہے، آتی جاتی ہے اللہ کے عظیم سے یہ خیال اب ایک عقیدے کا رب کیا جا رہا ہے جو ایک قوم میں پایا جاتا ہے یہ خیال کہ وہ روح جو جسم سے جدا ہوئی ہے مثلا زید کی روح کے جسم سے جدا ہوئے زید مر گیا تو یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے اب وہ زید کی روح جو وہ کسی اور شکل میں کسی اور کے جسم میں چلی گئے خواہ وہ جسم جی کس کا ہو آدمی کا ہو یا کسی جانور کا جس کو تناسخ کہا جاتا ہے اور اس کو آوہ گون بھی کہتے ہیں یہ عقیدہ کیا ہے محض باطن سرابا جھوٹا اور اس عقیدے کو درست ماننا یا اس کا اطرار کرنا ہے, اس کو صحیح تسلیم بر لینا کیا ہے کفر ہے یہ ان کا عقیدہ یہ ہی کہ یہ جو صاحب ہے یہ نے پچھلے جنم میں کسی کو مارا ہی آج بلی کی شکل میں نظر آ رہے دیکھو اس کے گھر کا بار بار چکر لگا رہے گویا کہ معافی مانگ رہے ہیں کتے کی شکل میں ظاہر ہوگا یہ فلا شکل میں ظاہر ہوا ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے سات جنم مشہور ایک لفظ ہے اور یہ بعض جو حالاں میں بھی بولا جاتا ہے یہ عقیدہ کفر ہے اپنے آپ کو بھی اس سے بچایا جائے دیگر مسلمانوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی بچایا جائے موت کے معنی آپ کو بتایا جائے موت کے معنی کیا ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا یہ موت نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو روح مرتی نہیں ہے بلکہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے جو روح کو فنا مانے وہ کون بد مذہب ہے, مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان یعنی انسان اور جنوں کے عوام جو کہلاتے ان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں جتنی بھی ہم باتیں بیان ابھی سن رہے ہیں کر رہے ہیں اس قسم کے تمام اس قسم کی تمام باتوں کو امیر علیہ سنت نے بارہا اپنے بیانات میں بیان کیا ہے تو اگر آپ مکتبے پر جائیں مکتبہ سے کہے کہ امیر سنت کے قبر سے متعلق جو بیانات ہوئے موت سے متعلق جو بیانات سارے آپ کو دے دیں آپ ان کو سنیں ایک نہیں کئی بیانات ہیں اس میں ساری باتیں اور مختلف واقعات روایات اکایات سب امیر السنت نے بیان کیا اور آپ کا جو انداز ہے اتنا خبر اور اخرت کی کی طرح ذہن بنانے کے لیے وہ اس میں آپ کو ملے گا قبر کی پکارے خبر کی پہلی رات ہے قبر کا امتحان ہے وغیرہ بہت سارے اس طرح کے اس عنوان پر بیانات ہیں آمد. اس کو سنے اس میں اس تقریباً ساری یہی باتیں بیان کی گئی رسالے بھی ہے قبر کا امتحان دیگر اس مذہب کے متعلق رسالے بھی جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں उस وقت اس کو کور دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے جب دفن کرنے والے وہاں دفن کر کے وہاں سے پلٹتے ہیں چلتے ہیں تو وہ مردہ کیا کرتا ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز اس کے قوت سباد میں کتنا اضافہ ہو گیا وہ کافر کی روح ہے مسلمان کی روح اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکل نہایت ڈراؤنی اور حبت ناک ہوتی ہے ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے کے ہوتی ہے اور ان کے محیب بال نظر ہوتے ہیں سر سے اور دانت کئی ہاتھ کے جس سے زمین چیتے ہوئے آئیں گے ان میں دو فرشتے ہوتے ہی ہیں دونوں تشریف لاتے ہیں ایک کو کیا کہتے ہیں بنکر دوسرے کو کیا کہتے ہیں نکیب یہ جیسے آتے مردے کون ہے دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا تیسرا سوال ماں کن تو تک ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اگر مرنے والا مسلمان تھا ایمان سلامت لے کر قبر میں گیا تو پہلے سوال کے جواب میں کیا کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ. دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا دین یل اسلام تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا ہوا رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز اسے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے جو مسلمان ہے اس کا تو وارے معیار ہے قبر میں تو اس کے لیے عید ہے تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تو یہ جب جوابات دے لے گا تو فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر وہ فرشتے کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا اس وقت جب یہ جواب دے لے گا اور فرشتے اس طرح کی گفتگو کر لیں گے آسمان سے ایک ندا کرے گا آسمان سے ایک آواز آئے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول لو جنت کی نسیم اور خوشبو نسیم جیسے ہوا کو کہتے ہیں، نرم و محتر ہوا تو جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی کشادہ ہو جائے گی اور اسے کہا جائے گا ٹو سو جیسے دلہا سوتا ہے یہ خواص کے لیے عموماً ہے یہ ایسی بات ہے کس کے لیے خواص کے لیے عمومن ہے اور عوام کے لیے عام مومنین کے لیے جن کو وہ چاہے جس کے اللہ تبارہ کا بطالا چاہے ورنہ وسعت قبر قبر کی جو وسعت ہے یہ جو, جو قبر کا پھیلنا ہے جسے قبر جہاں تک نگاہ پھیلے گی اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی تو یہ وسعت قبر کیا ہے حسب مراتب مختلف ہے جس کی جیسی نیکیاں اس کے لیے قبر میں ویسے ہی وسعت چنانچہ بعض کے لیے ستر ستر ہاتھ قبر لمبی کر دی جائے گی چوڑی کر دی جائے گی بعض کے لیے جتنی وہ چاہے یعنی اللہ تبارک واللہ اللہ اللہ وجن جس کے لیے جتنا چاہے حتیٰ کے بعض خواص کے لیے جیسے کہ بیان کیے کہ خواص کے لیے جہاں تک کر دے گا جہاں تک نگاہ پہنچے اور اسات اس اسات کہتے ہیں فرمان کو اسات اس میں بعض پر عذاب بھی ہوگا اس طرح کے واقعات اور روایتیں یہ میرے لوگ سن اپنے بیان نے بارہا کی وہ سنیا شرخ السدور بے احوال موتاب القبور یہ ساری کی ساری کتاب عالم برزخ کے موضوع سے متعلق ہے اس کا ترجمہ بھی اپنے سنی عالم کا کیا ہوا مل جاتا ہے اور اسات یعنی نافرمان فرمان جو ہوں گے ان میں باس پر کیا ہوگا عذاب بھی ہوگا ان کی ملے الگ وہ جو مسلمان ہو کر مریں گے پھر کیا ہوگا اس کے پیرانے الزام جو ان کے پیر ہوں گے یا مذہب کے امام مذہب کے امام جیسے کہ امام اعظم ہو گئے امام شافی ہو گئے وغیرہ وغیرہ یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے اللہ کی رحمت سے جب وہ چاہے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ استاد نافرمان فرمان لوگ عذاب سے نجات پائیں گے اور باز نے کہا کہ مومن آسی جو مومن گناہ گار ہوگا اس پر آزاد قبر شب جمع آنے تک ہے اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا تو یہ بچارت تو ہے ہی ہے لیکن ایک لمحے کا بھی عذاب برداشت ہونے والا نہیں اچھا ہاں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکی رین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ روایت جو میرے سورت نے فیضان رمضان میں نقل فرمائی ہے فیضان رمضان اس کو آپ اور یہ جو ارشاد ہوا ابھی آپ نے سنا نا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول لی جائے گی پیچھے جیسے سفر پر گزرا تو اس کا طریقہ کیا کس طرح یہ کیفیت بتا رہے ہیں یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول لیں گے جو کامیاب ہو جائے گا تو یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی یہ کھولتے ہی ماہ فور بند کر دیں گے اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اب اس سے مسلمان سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی جو ابھی جہنم کی کھڑکی وغیرہ کھولیں گے اور تو نے چونکہ جواب دے دیا تو اب تیرے واسطے یہ ہے تاکہ یہ کس لیے ہوگا اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا اس کی حکمت کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی عطا فرمائی اچھا یہ تو تھا مسلمان منافق جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا ہوگا اس اس کے کا عقص پہلے کیا ہوگا اس کے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اس کی خوشبو ٹھنڈک رات بے بت جھلک دیکھے گا لیکن مہن فوراً وہ کھڑکی کیا ہو جائے گی بند ہو جائے گی پھر اس کے لیے کیا کریں گے دوزر کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس کی حکمت کیا ہے اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ ساتھ حسرت حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفی میں گستاخی کر کے کیسی عظیم نعمت میں نے کھو دی اور کیسی آفت پائی تو اس کے لیے حسرت حسرت حسرت انتہائی حسرت اور اگر مردہ منافق ہے یا کافر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کیا کہے گا ہا ہا ہا لادری لادری افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں الناس تو آسمان شعین میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بیرے ہوں گے ان کے ساتھ کا گرز ہوں اور تھوڑا اب وہ کیسا ہوگا اللہ جانے اللہ کا ابھی جانے ان کے ساتھ دوہے کا گرز ہوگا اس کے معنی بھی نیچے لکھے ہوئے ایک ہتھیار ہوتا ہے جو اوپر سے گور اور نیچے سے دبلا ہوتا ہے کہ اگر وہ گرز لوہے کا پہاڑ پر مارا جائے تو خاک ہو جائے وہ پہاڑ خاک ہو جائے اور سے اس کو, یہ, اس کافر کو, اس منافق کو مارتے رہیں یہ تو اپنی جگہ نی سانپ اور بچوں سے رہیں گے اسی طرح امال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل اس کو ایزا پہنچائیں گے جن جن سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ اس شکل ہوں میں بند کرائیں گے اس کو ڈراتے رہیں گے اس کو اذیت پہنچاتے رہیں گے اور نیک کیوں کے عمل جو نیکوکار ہوں گے ان کے عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے وہ محبوب صورت پر آ کر اس میت کو انس دیتے رہیں گے اس سے میت کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اس کا دل بہلتا رہے گا یہ مردے کے صدمے جو امیر اور سنت نے بیان کیا نا اور مردے کی بے بسی یہ دونوں رسالے بھی لے گئے اور دونوں بیانوں کی لے گئے عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر یعنی قبر میں نعمتوں کا پانا تنعیم نعمتوں کا ملنے نعمتوں کا پانا اور یہ دونوں کی دونوں عذاب ہو یا ثباب یہ دونوں جسم و روح پر ہیں نساء کے اوپر گدرا جسم اگر گل جائے جل جائے خاک ہو جائے اگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے وہ مورید عذاب و ثباب ہوں گے مورید کہتے ہیں وارد ہونے کی جگہ اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی انہی اجزاء اصلیہ پر جسم کی ترکیب واقع ہو گئی اور کچھ ایسے باریک اجزا ہیں ریڑھ کی اڈی میں ہوتے ہیں وہ جس کو کیا کہتے ہیں جڑ ہر چیز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جڑ اس بی کے میں وہ اجزا ہوتا ہے جن کو عربی میں کہتے ہیں یہ اجزا کیسے ہوتے خورد بین سے بھی نظر نہیں آ سکتے نہ انہیں آگ گلا سکتی ہے نہ انہیں زمین گلا سکتی ہے جسم جسم کا کیا ہے وہ بیج ہے جب بیج بو دیا جاتا ہے تو اس سے پھل نکلتے ہیں نا درخت بنتا ہے تو وہ گویا کہ جسم کا بیج ہے وہ لہذا روز قیامت روحوں کا عیادہ جسم میں ہوگا جس سے یہ روح نکلی ہے نہ جس دیگر میں کسی اور جسم میں اس کا ارادہ نہیں ہوگا بالائی زائد اجزا کا گٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا اب یہ جسم کے جو آزائے ظاہری ہے اس کا بٹنا گڑنا یہ جو ہوتا ہے نا معاملہ گھٹنا بڑھنا یہ معاملہ دوسرا ہے اسی کی بات بتائی جا ہے بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا یہ جسم کو نہیں بدلتا ابھی جیسے کہ یہ زید تھا ایک سال پہلے اس کی دیکھ لو جب کیسے ہال تھا بڑھتے بڑھتے پانچ سال میں کیسا ہو گیا دس سال میں کیسا ہو گیا اور بیس سال میں کیسا ہو گیا اور جب بڑھاپے کو بوجھے گا تو کیسا ہو جائے گا تو وہ جسم کس کا ہی زید ہی کا ہے نا تو یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے جسم کو نہیں بدلتا جیسے کہ بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے کبھی بیماری میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص بدل گیا کوئی کہتا ہے نہیں یو ہی قیامت کے دن جسم کے اندر روح کا عود کرنا ہوگا ہے, لوٹنا ہوگا یہاں بھی قیامت کریں جو اود ہوگا روپ کا وہ بھی ہوگا اسی جسم میں ہوگا وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راک ہو گئے ہیں ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو رب ازل انہیں کیا فرما لے گا جمع فرما کر اسی پہلی حیت پر جس حیت پر وہ تھے حالت حیت کہتے ہیں حالت پر لا کر انہیں ان کے پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ وہ محفوظ ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ نہ جلتے ہیں نہ راکھ ہوتے ہیں ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا اسی کا نام کیا ہے حشر ہے عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ تو گویا کے عذاب کا انکار کرنے والا یا سباب کا انکار کرنے والا قبر اور قبر کے عذاب یا ثباب کا انکار کرنے والا کیا ہے گمراہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑھا رہ گیا پھینک دیا غرص کہیں ہو اس سے وہی سوالات ہوں گے وہی ثواب پہنچے گا یہاں تک کہ اسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال ہو سوال ہوگا اور ثواب و عذاب بھی اس کو وہیں معاملہ ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء و حافظان قرآن وہ حافظ قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں جنہیں دینی منصب وغیرہ اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درو شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی جو کم بخت یہ کہے انبیاء کرام رام علیم الصلاۃ کی شان میں یہ خبیص کا الما کہ مر کر مٹی میں مل گئے ماض اللہ تو ایسا شخص کیا ہے گمراہ بدیم مرتقب مر تکیب چلو الخبی سارے فضیلتیں مسلمانوں کے لیے ثواب کے سارے معاملات سب مسلمانوں کے لیے کافروں کو ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے مسلمان مرے گا روزے جمعہ کے لیے تو اس کے لیے فضیلت ہے کافر مرے گا تو بھلے روزے جمعہ مرے مارے جمعہ میں مرے کعبہ کے سامنے مرے اس کو عذاب ہی ہونا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر میں کتنے کفار نے سرکار علیہ صلاحم کی زیارت کی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ ابو جہل جیسا کم بخش اور بدبخت شخص اس نے جنگ بدر میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چڑھائی کی جنگ میں مقابلے میں آ گیا. لیکن اسی جنگ میں مارا گیا صحابی کو دیکھتے ہوئے مر رہا ہے اللہ کے ایک ولی کی زیارت کا فائدہ مسلمان کو ہوتا اس کو کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں یہ <تصفح> جو کہتے ہیں نا کہ میں نے پچھلے جنم میں نہ جانے کیا کر لیا تو مجھے سزا مل رہی ہے کہنا کلم ہے کفر ہے اور بھلے پتا نہ ہو جنت اور جہنم اس کا تعلق غیب سے ہے مرنے کے بعد ہی یعنی کہ جو جس کے عمال سہالے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جو برے امال کا ہوگا اس کو جہنم ملے گی تو بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خوابی میں اس طرح کے معاملات پتہ چل جاتے ہیں اور پھر اسے طائب ہو جاتے جیسے امیر علیہ سنت نے بیانات وغیرہ میں بھی ارشاد فرمائے تو یہ دونوں معاملات غیب کے ہیں تو زندگی میں اگر کوئی شخص خواب میں اگر اس معاملات کو دیکھ کر تائب ہو جاتا ہے تو وہ نیک راہ پہ آ جاتا ہے جبکہ کہ عقیدہ نمبر ایک میں بیان کیا گا کہ مرنے والا شخص اگر اس وقت اس کو عذاب یا فرشتے وغیرہ کی جو زیارت ہوتی ہے اگر وہ اس وقت اسلام کی حقانیت پر روشن ہو جاتی ہے اور اس وقت اگر ایمان لائے گا تو ناقابل قبول ہوگا تو آپ خود فرما رہے ہیں نا خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب عالم شہادت تھوڑی یہ یعنی نہیں اس کی زیادت نہیں ہوئی عالم شہادت جیسے میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ شہادت ہے سب ظاہر ہے مجھ پر وہ عالم خواب ہے خواب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ خواب کوئی دلیل قطعی نہیں ہے امبیا گرام کو خواب دلیل ہوتے ہیں عام انسان کو خواب دلیل نہیں تھا. اس نے خواب میں دیکھا دیکھا اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھ لیا اس طرح تو خواب میں تو اللہ کی بھی زیارت کی ہے امام اعظم نے سو مرتبہ کی ہے عالم خواب ہے عالم شہادت نہیں ہے یہ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ آپ سو گئے مدینے کی یادوں میں کھو گئے اس معنی پر کہ آپ کی روح جو ہے آپ کے جسم سے نکل چکی اور مدینے میں گھوم رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو پتہ ہے سب کو سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ روح دوران جسم سے پرواز کرتی ہے اور گھومتی رہتی ہے تو وہ جہاں جہاں گم رہتی ہے خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اب جیسے اس کو کہا بھائی اٹھے تو فوراں روح کا تعلق بدن ہو جاتا فوراً لوٹ آتی ہے روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا کر دیکھا کہ وہ کہیں میٹھے میٹھے اس لائن بھائی ہو بارہ بدنی مقصد کیا ہے ان شاء اللہ ازر